جت کھلو اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور دوسرا گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا نفخ سور کے بعد ہر آدمی کے پیچھے دو فرشتے لگ جائیں گے ایک اسے میدان محشر کی طرف ہانکے گا اور دوسرا فرشتہ اس کے نیک اور برے اعمال کی گواہی دے رہا ہوگا حسن قطادہ اور مجاہد کا یہی قول ہے اور زحاق کہتے ہیں کہ ہانکنے والا تو فرشتہ ہوگا اور شاہد اس آدمی کے ہاتھ پاؤں ہوں گے